ہم کر یو شروع ہے آدمی جو ملنے کے لیے آئے تھے اس میں آپ سے, سے شکایت کرنے والے انہیں کیا نام بتایا تھا عبدل ولی کوئی ہے جی مجمے میں ابدل ولی ارباب روڈ سے کوئی ابدل ولی آتا ہے کوئی پہچانتا ہے ابدل ولی کوئی آدمی احباب ازل... روڈ سے آتا ہے اس کو کوئی پہچانتا ہے کوئی نہیں سکھانا نے کہا تھا کہ خود ساتھ لے کے نہیں ہم ہیں مضون کریم ہمارے پاس آنے والے آدمیوں میں سے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ہم آپس میں آتے ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو سلسلے میں بیت ہیں اور اپنے دینی اور دنیا کے سارے کام مشورے کے تحت کرتے ہیں جو سلسلے کا مشورہ ہے رہنمائی ہے اس کے تحت کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو سلسلے میں بیت ہیں کوئی نہ کچھ بات پوچھ جاتے ہیں اور نہ صری کام اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں ایک لوگ سلتے ہیں بحث ہی نہیں ہے آ جاتے ہیں بیان سننے کا خواب حاصل ہو جاتا ہے باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں کام فخر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو سلسلے بیس ہونے کے بعد اپنے دینی دنیاوی کاموں کو ہمارے مشورے سے کر رہے ہوں ہمارے اوپر ذمہ ہوتی ہے اور باقی اگر رات آتے ہیں جو بھی آئے جتنا آئے گا جتنا بیٹھے گا جتنا سنے گا جتنا عمل کر لے گا اس کا اس کو کریں گے ایک دو ہمیں سن ساٹھ ساٹھ نو انتر ساٹ میں کوئٹہ گیا آج سے کوئی اٹھتیس سال پہلے انتالیس سال پہلے انتالیس سال, انتالی سال پہلے اس میں وہاں پر ایک عالم ہوتے تھے وہ نا ایرز محمد صاحب بعد میں جو حافظ اور سنا بڑا لیڈر رہا سیاسی پارٹی کے حافظ اور ان کا بیٹا ہے روز صاحب بتا رہے تھے کہ میں مولانا حسین الدین احمد اللہ علیہ کے شاگرد تھا اور خاص شاگرد تھا اور ان کے ساتھ سیاسی تاریخ میں بڑا بڑھ چڑھ کر میں کام کر رہا تھا ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں کام کر رہا تھا لوگ آتے تھے ان سے بیٹھ ہوتے تھے ہمارا خیال تھا کہ ہمیں تو بیٹھ کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ان کے اپنے لوگ ہیں ہاں ہم دن کے آگے اچھا ہو رہے گا جی ہمیں بیٹھ کے کی کیا ضرور کہتے ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے باقی ساتھی گھوڑوں پر بیٹھیں گے اڑ آئے ہیں کیا میں زمین پر ہوں مجھے کوئی گھوڑا نہیں ملے گا تو میں نے کہا جی مجھے بھی گھوڑا دو کہ میں بھی تن کا ساتھی ہوں کہ نہیں, نہیں گھوڑے बैठ کو ملے جو ہیں جو بیٹھے ہیں گھوڑے تم کو ملے جو ہیں جو بیٹھے آپ تو بیٹھ ہیں یہ تو اٹھا تو میرا خیال ہوئی نہیں تو بیت کیوں نہ پڑے گا وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جی میں بیت ہونا چاہتا ہوں مولانا سیلان مدین احمد اللہ علیہ کی بیت کی مجلس اور روحانی مجلس ہوتی تھی سلسلہ کے کی وہ مغرب کے بعد ہوتی ہر مجلس میں بہت لوگ چالیس چالیس پچاس پچاس آدمی سو سو آدمی بیت ہوتے تھے کہتے بیٹھ کے جو لوگ بیٹھے تو اس کے لیے کوئی لمبا کپڑا پھیلاتے ہیں تو سب لوگ اس کو پکڑتے جاتے ہیں کہتے کہ لوگ پکڑا, کپڑا پکڑتے گئے پکڑتے گئے میں آخری سرے میں تھا مجھ تک کپڑا ختم ہو گیا حضرت مدین احمد اللہ نے وہاں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اپنا ممالک سے اتارا اور میرے وہ احمد نے کہا کہ ارز محمد تو یہ پکڑ لیں رال مجھ پر آ کر گرا اور گرتے ہی میں جو ہوش ہو گیا بیت کی مجلس مکمل ہوئی لوگ چلے گئے تو کہتے میں ہوش میں آیا کمرہ خالی تھا اکیلا میں ہی پڑا ہوا تھا باقی لوگ چلے گئے کتنی دیر ہوش ہی نہیں آئی پہلے بھی زندگی ان کے ساتھ گزار رہے تھے ایک نئے کی ساسی تحریک کے کام کر رہے تھے باقی پوری زندگی اپنی مشورے کے مطابق گزار رہے ہیں وہ بات تو نہیں ہے اس میں عضرت ملانا شفیع تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقط دینی زندگی کے بارے میں اس نے مشورہ کیا کرو دینی امان اور دینی زندگی دنیا کے کاموں میں ہم سے مشورہ نہ کیا کرو کہ دنیا کے کاموں کو آپ لوگ بھی زدا سے سمجھتے ہیں ایک دفعہ ایک مرید نے لکھا کہ آج کل تنگ دست ہوں اور کچھ نہ کچھ کاروبار مزدوری شروع کرنا چاہتا ہوں ایک تو ایک تو بوڈ کی چارپائیاں بننے کا کام ہے اور کوئی دوسرا بات بتائی فلاں کام ہے فلانا کام ہے تو اس میں سے میں کون سا کام کروں تم نے جب میں لکھا کہ نہ میرا والد صاحب کٹبلا تھا چارپائیاں بننے والا ہی اور نہ دوسرے پیسے دوسرے پیسے کے بتایا تھا مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کے کے اور اور مربی مربی بارے میں اور مربی کے دینی امور کی رہنمائی ہی ہوتی ہے مکہ مکرو یا پرانے زمانے میں سفر محفوظ نہیں ہوتا تھا بدو حملے کرتے تھے حملے کرتے تھے سارا مال لوٹ جاتے تھے آجیوں کو جو آجی آگے سے لڑتے تھے وہ کہتے ہیں ان کو دیکھو یہ آجی ہے کوئی آج بھی لڑتا ہے کہیں کہ جذبہ ہوتا ہے کہ آجی تو بالکل آگے مسکین بنے کھڑے ہوں سارا سامان ہمیں دے دیے گئے اس زمانے میں سفر بڑا مشکل ہو رہا تھا تو لوگ حضرت حاجی احمد اللہ عاجی مکین احمد اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ ہم کس راستے سے جائیں جانے کے دو تین راستے ہوتے تھے تو عجیت صاحب فرما دیتے تھے کہ اس راستے سے جائیں تو اس راستے سے جاتے تھے تو اللہ کے خدا سے ڈاکہ آدمی پیش آتا اگرمد اللہ سر کہا کہ عجیب صاحب تو بتایا کرتے تھے دنیا کے کاموں میں رہنمائی کرتے تھے کہ اس راستے سے جاؤ اس راستے سے جاؤ تو اللہ کرتے تھے حفاظت ہو جاتی تھی انہوں نے کہا بھائی عجیب صاحب کی بصیرت ہمارے پاس نہیں ہے آج صاحب کی بصیرت تھی یا کرامت تھی بصیرت سے جان لیتے تھے کس حادثے خطرہ نہیں ہے یا کرامت تھی کہ جس حادثے سے, سے وہ بیچتے تھے اللہ حفاظت کرنا تھا اتنا زور آ ہمارا نہیں ہے دنیا کے کاموں میں بھی رہنمائی کر لیتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ساری دنیا کے کاموں کی معلومات ہمیں وہ لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ مودی صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا جو درسن زانی کے فارغل عالم ہوتا ہے نا اس کو سب کچھ آتا ہے وہ ملے کے قاضی نے کھایا ہے تو بڑی اچھی بات ہوگی چرپائی بننے کی ضرورت تھی وہ گھر پر کسی کو نہیں آتی تھی تو جو درسن پڑے گا اس کو سب کچھ آتا ہے وہ اپنے گھر سے بوند اور چرپائی لے کر آیا امام سر کے پاس یہ جی کیسے آئے انہوں نے کہا جی ہماری چرپائی تو بن کر دے دیں انہوں نے کہا چرپائی بننے کا مجھے کیا آتا ہے انہوں نے کہا آپ جو کہہ رہے تھے کہ درشنگ والے کو سب کچھ آتا ہے والے کو چرپائی بننا تو نہیں آتی ہے چرپائی بننا تو درشنگانے کو نہیں آتی تو بات کیا روسی جی آپ دنیا کے گاؤں میں اس طریقے سے کہ کوئی سلسلے میں اس رخ کا بائیں راضمی ہوا ہمارے سلسلے میں کوئی اس رخ کا بائیں راضمی ہو تو اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ میرے تجربے کی بنیاد پر اس کو اس کی رہنمائی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے کہ مشور کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تبر ہے یہ لازم نہیں ہے شہر کے ذمے تربیت کرنے والے ذمے کے لیے یہ کام تبرو ہے یہ کام لازم نہیں ہے تبرو کیسے کہتے ہیں ایسا اضافی مستعب سی چیز جس پر اس کو سواب ہوگا لیکن یہ اس کے ذمہ نہیں ہے اس کے ذمہ فقط دینی کاموں میں رہنمائی کرنا ہے اسلائی لفظ کے کاموں میں رہنمائی کرنا ہے دینی کاموں میں رہنمائی کرنا ہے اور جتنی باتیں میں تجربہ ہمارا ہوا دنیا کے کاموں میں وہ تو خود بتا دیتے ہیں جس میں تجربہ نہیں ہوا تو جو آدمی سلسلے کے مائر ہیں تجربہ کار ہیں ان کے حوالے کر لیتے ہیں کیونکہ سلسلے والے دنیا کے لحاظ سے بھی آسودہ ہوں آرام سے ہو رہا ہوتے ہوں یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ سلسلے میں شامل آدمی دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ کرے کہ آسودہ ہوں آرام سے ہوں اور ان کو تکلیف نہ ہو بہت سے معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں تو اگر آدمی سمجھ جائے تو گھروں گھریلو آلات اور مشکلات اور تکلیفیں اور پریشانیاں بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب تک وکیل صاحب کا لطیفہ ہے نا تو میں بارہ آسمیا کرتا ہوں سانس کی اور بہت کی بڑی لڑائی ہوتی تھی وکیل صاحب کے پاس تعویذ کے لیے گئی انہوں نے اس کو کینٹر دم کر کے के لیا کینکر دم کر کے دیے کہا کہ جس وقت سانس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے اس میں اس کو دانٹوں کے نیچے رکھ لیا جائے گالیاں دے بی کرے برا بلا کہے تو تم اس میں کنجریوں پر زور ڈال جاؤ جتنا اس کا غصہ زیادہ ہو جتنا اس کی بےزی زیادہ ہو جتنی اس کی گالیاں زیادہ آپ کا پر ہو جب آپ تھوڑی جیسا ایسا کرے گی تو لڑائی ختم ہوگی ختم ہو جائے گی لڑائی آپ ایسے بزرگ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئیں گے کار سے آئے پہلے آتے رہتے ہیں سب دیکھیے بزرگ اچھا پہلے रहे رہے ہو ایک دفعہ تو لڑائی کیسے ختم ہو گئی زمانے سے حاجی بڑا ہوشیار ہے مجھے ایک گالی دے رہی ہے برا برا کہہ رہی ہے دوسرے کے مقابلے میں چپ ہے تو چپ ہی اوور آل تھا سے بات ختم ہو سکتی تو چپ ہونے پر جو تو ہوگی جو جگڑا ختم ہو گیا جھگڑا ختم ہو گیا تو نکال ایسا کامل تین ہونا چاہیے یہ لڑائی ختم ہوگی تو یہ ایک تجربہ ہوتا ہے یہ بزرگ حضرات جو ہے تو اللہ کی شان ثلاثت چلانے کے جن کو مشائق حکم کرتے ہیں تو انہیں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سلاسل چلانے کے لیے جو شادیوں کو خلافت دی جائے تو اسے مشائق کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وادی فہم و فراست والا ہو فیم و فراست والا ہو فہم و فراست پہلی شرط خلافت دینا. آدمی کا فہم و فراست ہی نہ ہوا تو کرے گا کیا تک وہ پھر بعد میں ہے فہم و فراست کے بعد تک وہ نولا صاحب ڈاکٹر شرواد صاحب تو یاد ہے ہم کو نا شروف بہادر صاحب کی اور تلسی پر رضا کی سخت لڑائی شروع ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں کے ماورے میں ڈیگل ڈران ہو گیا جی؟ ایک دوسرے کے خلاف اچرے نکالے ہوئے ایک دوسرے پر حملے کے لیے دیار. ان دنوں میں شروع بہادر صاحب کا ایک دوست تھا ڈی آئی جی پولیس کا ڈی آئی جی ہوتا تھا سبھاش خان اس کا دوست وہ خیالات دیکھے ہوتے کہ یہ اللہ بھی ایک آدمی ادارے میں رہ رہا ہے پرنسپل کے ساتھ ایسی لڑائی ہے جب کلش ہے تو اس سب کلش پڑے کیسے وقت گزارے گی دونوں کو تکلیف ہے تو یہ پولیس میں مختلف باتوں میں کام کیے وہ آدمی تھا بڑا مائر تھا تو اس نے لیگ اس جھگڑے کو میں ختم کر دیا شیرباد صاحب کا دوست تھا اس کے پورا شیربادرا دا جگڑا ساپلے داگڑے خبیس میں دا ستا مخالف دا درمگڑے خبیز معلوم اور جو ہٹا گیا رمگڑے خبیز کی تلاش میں لگا دیا اس کو اور لڑائی ختم <تصحاب> ستر تو اکثر بات ہے تو خیم و میں فی حال ہوتی ہے اکثر معاشرتی باتیں ہیں جو دین کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں خیم و حراست ایک لڑکی ایک ڈاکٹر کے پاس آ گئی. اس نے کہا کہ میں ساتھ شاید بہت کم ہوں تو بھائی ایسی دوائی دو تو اس کو میں کھلاؤں اور یہ مر جائے تاکہ میری اس سے جان چھو ڈاکٹر صاحبہ دانشور اور دکھا سکتے ٹھیک کریں گے تو اس, اس کو ایک سفید قسم کی دوائی دیو اس دوائی دینا شروع کرو گی چھ مہینے کے بعد ہی اس کا اثر ہونا پڑتا تاکہ آہستہ آہستہ فورت دعائی ہوئی عورت مر گئی پیسے تو تمہیں پکڑیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چھ مہینوں میں تم اس کی خوب خدمت کرو گی خوب خدمت کرو گی خوب اس کی تعلدار ہوگی کھانے پلانے اس کو سارے کام کرو گی تاکہ تمہاری ایسی عاشق ہو جائے ایسی متاثر ہو جائے کہ وہ کوئی کہہ کے استعماری اس, اس تو مان کوئی مانے ہی نہیں کہ وہ ہی نہیں سکتا استعمال ہے اتنی خدمت والی اتنی محبت والی اور اتنی تابدار بہ تو یہ تم نے کرنا ہوگا اور ساتھ دوائی بھی دینی ہے دعائی دینے کی خدمت شروع کی ایک مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ چوتھا مہینہ جو ہوا تو اب ساف اتنی محبت اس کے ساتھ ہے اور اس کو بھی اتنی محبت اس کے ساتھ ہے جس کو افسوس ہوا کہ چار مہینے تو گزر گیا اب دو مہینے بعد مرے گی یہ اور یہ تو اتنی پیاری میری ساس ہے تو مرنا نہیں چاہیے ڈاکٹر کے پاس بھی اس کہا جی میں شرمندہ ہوں اور میں جو ہے آپ کے سامنے اس وقت میں نے کہہ دیا کہ اس کے مرنے کی دعائی جب اب میں بہت شرمندہ ہوگا میں چاہتی ہوں اس کی موت نہ ہو جب کہ چار مہینے گزر گئے چار مہینے گزر اس سے بدلنا چلا گیا اب کیا ہوگا تو ڈرائیور صاحب مجھے آٹھ ہیں وہ زہر میں نے آپ کو نہیں دیا تھا وہ صرف جیسے کوئی گلوکوز تھا یا کوئی کیا سفید سفید سفو تھا وہ میں نے آپ کو دیا تھا اور اس کو کوئی زہر نہیں ہوا ہے اصل میں اس کو زہر دینا ہے کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا جس کے نتیجے میں اس کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی وہ آپ کی محبت والی ہو جاتی تو میں نے کیا آپ کے وہ بات نہیں تو ایک مشاہک کا تجربہ ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں بھی تجربہ ایک ہوتا ہے کیونکہ ابر بھائی ساٹھ سال کو پار کر دیے اس ساٹھ سال میں سے میں نے اٹھارہ نکالے تو کتنے رہ گئے تھے جی؟ سال عالمی تحریکی گزارے ہیں اس میں بیالیس سال میں گزارا نہیں ہوا تو بیالیس ہزار آدمیوں کا میرے ساتھ رابطہ ہے یہ ہمارے ساتھ یہ ران ہوا کرتے ہیں میں آدمی ہی کہتے ہیں کہ میں سرگودا ہوں میں کہتے کہ سرگودا کا کس بالک میں کہوں تو آدمی حیران کرتے کہ ماراؤ کیا پتا پھر مالا پتا کہ میں کہتا کہ کس مقصد کا ہو سو رہے تو اتنے سفر میں نے کیے ہوئے ہیں کہ ساری جگہ پر میں کھڑے ہوئے بیالیس ہزار پچاس ہزار آدمیوں سے مل کر ان کے حالات کو ڈیل کر کے اس سے ایک تجربے کا خزانہ ہم نے جمع کیا آپ رہے ہیں ہم گئے ہوئے تھے اس کو دا داود کو قتل کر کے ترقی نے اقتظار لے لیے رائے والے بزرگوں کو خطرہ ہوا کہ یہ لوگ کمیونزم کا پرچار کریں گے سڑک پر اور سڑک پر انہوں کمیونزم کمزم کا پرچار اگر کر لیا اور ان کے باہر بھی انہوں نے کر دیا تو بس افغانستان پاکستان میں داخل ہو جائے روس داخل ہو جائے تو لہذا پاکستان رہتا ہے نہیں رہتا وہ تو ان کا کام حکومت والوں کا کام ہے ہمارے سمے تو نہیں ہے نہیں کم اب مسلمانوں کا جنوبی بننا گیا اس کو یہ تو ہمارے زمین ہے کہ مسلمان جنوبی نہ بنے یہ تو تبدیل والوں کے ذمہ ہے تحریک کے ذمے ہے اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ مسلمان جھنوی نہ بنے تو اس سلسلے میں پندرہ سو آدمی بھیجے پندرہ سو کو دس کو تسلیم کرے کتنے کو جی ایک سو پچاس جماعت ہے ایک سو پچاس جماعتیں بھائی جو سکران لے کر وہ آگے تک بلوچستان کی ساری سڑک پر کام کرے پڑا چینار پر شنار پران گئی گئی اور ایسے آگے دیاتی علاقہ میں جہاں ندی کے کنارے رات آتی تھی درخت کے کنارے رات آتی تھی اتنا مشکل علاقہ کے مقامی آدمی تھری نٹ تھری اور پیش قبل ہوتا ہے پیش قبل تھری نٹ تھری کے بغیر نہیں کر سکتا تھا چرا کے اندر تھری نرسری پیش قبل بھی نہیں چراغ سے خلک گڑی تھری نرسری پہ ہوگا بھی ادھر پیشکبل پیش قبل یہاں لگا ہوتا ہے جہاں لگی ہوتی ہے فوری آمنے سامنے کام لگ تو دور سے ہوا تو پھر وہ پیش کے بغیر نہیں کر سکتا کام کر تبدیغ والے تبلیغ والے لوگوں کا بڑا جذبہ تقریر کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے اور خاص طور پر شام کی تقریر پر یہ بڑے جذبہ کرتے ہیں جمعہ کا استعمال کی جو شام کی تقریر ہوتی ہے اور جمع ہے لگا تھا پشتو کا تو پشتوں والے شادیوں سے بیان کراتا ہے ماسٹر صاحب کو بڑی تکلیف ہے ماسٹر صاحب کو اس میں سے بڑی تکلیف شام سے تقریر نہیں کراتے جی ہم ایسے ہی نکلے ہوئے ہیں حالانکہ نکلنے کا جذبہ یہ برنا ہوتا ہے کہ میں تو نکلا ہوا ہوں اپنی اشلاح کے لیے اور امیر کی بات تو ماننی ماننے اگر امیر صاحب کہ پورا چلائے برتن دھونے کھانا پکانے برتن استعمال نہیں اگر پورا چلے چوپ رہنا ہے تو یاد اس استعمال اور تقریر کرنے کا خاص ہے الحمد اللہ نہ کہ تو اس کو جب تک تقریر پر نبو اس کا نہیں آیا نا تو ہوگا باغی بڑا باغی ہونے باغی ہونے کا اسے بستر بستر باندھا کہ میں جا رہا ہوں بڑا ہے ماسٹر صاحب نہ جائیں بندہ کے سے نکلے ہوئے ہیں اور وقت کو پورا کریں بڑا سمجھا نہیں میں جا رہا ہوں کہ اچھا اس کو بستر باندھ کر سر پر رکھو اور کہو کے جائے وہ نکلا جب گاؤں سے آگے نکلا اکیلا اور آگے پیش قبل اور سینٹ تھری والے آدمیوں کو جو دیکھا اور اگر اکیلی جانو ابھر آدمی اس کے ساتھ تو لگی تاریخ میں مدد ہوگی یہ جو آگے تک گیا اس کا دردہ ہوا کے یہ تو بہت مشکل ہے آگے کوئی پکڑ کا دھر لے گرفتار کر لے یا کوئی سینٹر ترین پیش قبل کے ساتھ قریب آئے تو میں کیا کروں گا مجھے اندازہ ہوا کہ اب اس پر خوف اور باغی ساری ہوگا میں نے سے کہا کہ آپ جا کر اس کو کہیں کہ امیر صاحب کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں بعد بھی جب گیا پیچھے رہا شکر کیا اس شادی کیا اسے. شکر کیا سیدھے بستر اٹھائے گئے واپس آ کر رکھا اور ٹھیک ٹھاک ہو شادی شہسازی رحمت اللہ اللہ گروسا واقعہ لکھا ہے ایک آدمی نے کشتی کا سفر نہیں کیا تھا اس کو یوں کشتی میں بیٹھا تو اس کا شروع کر دیا کشتی ڈوب رہی ہے بس میں مرا کش گئی کشتی ڈوب رہی مجھے اٹھا رہا ہو کیا حال ہو گیا ہے؟ کشتی درمیان میں گئی اس کو کیسے مڑے تھے خادی رحمتہ اللہ کے کہتے میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے میں ان سے کہا لگتا تھا صبح آ خیال دی. آپ لوگ ذرا صبر کریں اس کو ٹانگ سے پکڑا اور ڈالا دریا میں ڈالا سے تو دو کھائی نا کہتے آدمی سے کہا کہ اس کو نکال دو جو اس کو نکال کر کسٹی ہیں بٹھایا بس آدمی چپو گے تو اس کو اندازہ ہوا کہ ڈبکی تو وہاں پر ہے حفاظت یہاں پر ہے ڈبکی سے حفاظت نکال دیا گیا اس جو ہمارا پنچ تو کہہ رہے تھے مرگ بائک ہتھیار کی سوکھا تو بخار کے لیے تیار ہو جائے بالکل ٹھیک ہے بخار کی خیروں خیر خیر. سے مر مجھے تو بتایا تو دوسرا یاد آئے گا بھول گیا اللہ وسلم دروازے سے یاد آئے گی جب زیادہ خطرات اور مشکلات لانی پڑتا ہے نا تو تھوڑے خطرات اور مشکلات آفیت اور صورت نظر آتی ہیں آسانی نظر آتی ہیں۔ ہے عجیب بشیر صاحب کو ایک دیہاتی اجتماع لینا چاہتے ہیں دور دراز علاقہ تھا گاڑیاں وغیرہ نہیں جاتی تھیں سڑک وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی تو وہاں کسانوں کے بیل گاڑیاں اور گڈھے چلتے تھے بیل گاڑی تو دو بیلوں والی ہوتی ہے نا گڈھا ایک بیل ہوتا ہے اس کے پیچھے ایسے لکڑی کی گاڑی باندھی اپنا چارہ سامان وامان سب کچھ اس پر بیٹھا کرتے ہیں پیچھے پہی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو اتنے میل پیدا چلانا ہوگا سے بڑے محکمے کے فلان جگہ پار پھر اس کو گڈھے میں بٹھانا ہوگا تو اس کو گڈھے کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا اور اس کو شکر گزاری محسوس ہوگی اور یہاں سے اگر بٹھا دیا جی تو کہہ گئے گڈا لے جانے کے لیے میرے لائے جا کے تھکے پسینا پسینا ہوئے قدم آگے نہیں بٹھا سکتے تو ایک نواسی نے لا کر گڈا کھڑے کیا سنگا بابو جی اس میں آ کر بیٹھ جائیں شکر ہے اللہ کر کے کتنی بڑی نعمت کے <laughs> اسے بیٹھ کر کھڑا مضمون کیا آروپ شروع کیا تھا جی تین طرح کے لوگوں کو دور چڑھایا اس طرح سے میں ایک آدمی دو تین آدمی گلا کرنے کے لیے آ گیا گلا کرنے کے لیے آ گئے ہم نے کہا کہ है طرح ہے کہ ہمارا بہنوئی ہے آپ کا مریض آپ کے پاس آتا ہے اور بہن کو نہ کچھ خیال کرتے ہیں نہ خرچہ دیتے ہیں نہ پیسے دیتے ہیں ابھی تک والد کی ملازمت سنبھال رہے تھے والد صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں آپ بتائیں کیسے سنبھالیں گے اور خامن جو کوئی ذمہ نہیں اٹھاتا ہے میں کہ خامن کیا کرتا مجھے کوئی ہے مجھے کچھ بتایا کہ پانچ چھ ہزار تنخواہ ہے میں کہا تنخواہ کے ساتھ کیا کرتے ہے وہ دیکھا تنخواہ اڑا لیتا ہے کبھی کسی فری بیڈیگر کیمپ میں جا رہا ہے کبھی کس چیز میں جا رہا ہے تنخواہ تو اڑا لیتا ہے خیر خیر خیرات میں اور بال بچے جائے وہ بغیر خرچے کے آدمی کا نام کیا نام اسے نے کہا اسلام کارڈ ہم نہیں پہچانتے انتاپ صاحب سب ساتھ انتاپ صاحب نے کہا دیکھے آیو میڈیکل کالج میں اجتماع ہو رہا ہے سو آدمی اس کے لیے تیار کی میرے پاس ہے آپ لوگوں کے بنوئی کو اس میں نام نہیں کتاب نام معلوم ہوتا لگے اس کو میں اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ شام نیا ہے تو اس کو میں چہرے سے پہچان دوں نام سے میں نہیں پہچانتا اور یہ ہم سے پوچھے بغیر سیری میڈیکل کیمپوں میں جا رہا ہے اور ہم پیسہ وہاں لگا رہا ہے جبکہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بال پچھے ڈھکے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے نہیں چلنا یہ ہماری رہنمائی کے, لیے نہیں, چلنا. کے لیے نہیں چلنا یہ اپنی بدلی سے چلتا میں آپ کو جیت بار بتاؤں رائڈ میں بیان ہو جاتا ہے نا یا اجتماع میں بیان ہو جاتا ہے اور قربانی بیان کرتے ہیں سب چونکہ چھوٹ چھاڑ کلا کے رستے میں کلو متباہ ہو رہی ہے ان کو سنبھالنا ہے تو کچھ لوگ ایسے اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر آئے تھے تین دن کے اجتماع کے لیے آپ پیسوں کا قرض بندوبست کر کے ساتھیوں سے بال بچوں کا کہنا چھوڑ کے بغیر خرچ کے بغیر محرم کے نکل جاتے ہیں یہی آدمی اگر اپنے اس حال کے بارے میں وہاں سے کے بزرگوں سے مشورہ کرتا تو اس کو کبھی جانے نہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے تبلیغ کا کام جو ہے یہ شورا کے مشورے کے تحت چل رہا اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شورا کے مشورے کے بغیر اپنے جذبے کے تحت چلنے رہے مشورے کے تحت چل رہا لہٰذا ان کا جذبہ جس حد تک کامیاب ہوا ہوگا جہاں کامیاب نہ ہوا مسئلہ ختم ہو ہوا تبلیغ کا, تولیق کا کام بے مشورے اور بیتوں کے پن پر نہیں ہے مچھرتے کے چھوڑا کے مشورے کے ساتھ ایک ہاتھوں کا آدمی سے پوچھتے ہیں پہلے بھائی بجلاب صاحب سے پوچھتے ہیں تو اس کو ایسی درجی بتا دے گا کہ جو مچھر کے خلاف ہوگی لیکن مفید نہیں ہوگی خطرناک ہوگی یہ بال لیا گزر گیا تو ٹھیک ہے نہ ہوا تو پھنس گیا تو کس مت لے ہمارے میڈیکل کے طلبا کو امتحان چھوڑا کر چار مہینے کے لیے بہت وہ آ کر خیال ہوتے تھے سبزی منڈریوں کی آتی تھی بعض میں چار مہینے لگوا کر یہاں کر پگڑی بنوا کر کلاس میں بٹھا دیتے اور بعد جیسے مالدار خاندانوں کے لوگ ہر وقت سورٹ گلٹ پھینکنے والے ان کے والدین جس کے پیچھے پڑتے تھے تو چند دنوں میں پگڑی گائے ڈر صاف اور پدونی کر کے پھوڑ دیتے ہمارے سنادا صاحب ایک ڈاکٹر صاحب چار مہینے گزار کے آئے گزار کیا ہے ماشاء اللہ سلوار قبیض کرتا پگڑی اتنی بھاری یعنی ٹھنڈا پکائے ہوئے ہر روز ماشاءاللہ اللہ کا ڈالے ہوئے اور تھے بہت مالدار بہت ایڈوانس خاندان کیا بھی گھر والی جو تھی بہت ماڈرن آلات اتنے ہیں سب کش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا کر میں دو تین بچوں کے سمیت گھر والی کو چلانا طالب علم کا کیا قصہ تھا وہ طالبان ان کا ایسا آج اب ہونے لگا نا تو میں نے تو سمجھایا میں نے کہا اللہ کیا بند ہو آدمی کو اس ترتیب پر چلاؤ جو مشورے میں فیصل ہوئی ہوئی ہے اور اس ظل کے ساتھ چلاؤ کہ اس کو دیوی حاصل ہو جائے دنیا میں اس کی کمی نہ آئے خراب نہ ہو کہ یہ ہمارا یہاں کے لوگ کہتے ہیں میڈیکل کالج کے طلبا نے کہا ہے کہ ایک بزرگوں کا مشورہ ہے ایک بزرگوں کی منشا ہے کہ سب مال جان قربان کرنا سب جو قربان کا ان کی منشا ہے اور دوسری بات تو مشورہ ہے مشورے کے بجائے منشا پر مزے کرو ماشاء اللہ لگیا اسے لگیا اسے جب چار پانچ سال آٹھ دس سال اس چیز کو برتو گے اور حکاش سامنے آئیں گے تو پھر وہ ترسیبی بڑھا جاؤ گے جو مشور فیصلہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب جو پتلنی کیا تھا اور اس کو تم لوگوں نے اس طرف بھیجا تو میں نے کہ ہمارے ہاتھ میں آئے ہوا تھا تو ہم اس کو پہلے اس کو ہم پہلے سال جو وہ داڑھی کے ساتھ اور پتلون کے ساتھ اس کو پسو نامناسب چیز تو ضرور ہرایا مطلب تو نہیں ہے مطلب تو نہیں ہے پھر جو ہے تو گھر والی کے ساتھ کچھ مذاکرہ کرتا پھر کبھی اس کو تیار کر کے تین دن کے لیے بیا پھر اس کو پتہ دن کے لیے بیا دیتا تو اسی کے رستے پر آ جاتی اس کی زندگی بدل جاتی فی الحال کی نوبت نہ آتی یہ تو تجربہ اور خیم ہے چلانے کا ایک دفعہ میں گیا نزید دستدار میں سو روزے گیا وہاں ایک اشچا کرنے والا ڈاکٹر تھا اس سے بیان وغیرہ سنے ہیں تو بیان سننے کے بعد سے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بچنا کرنا چاہتا ہوں لیکن کیوں سے کہا پر ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ساتھ سرجیکل وارڈ میں اور اس طرح ہوا کہ ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے یہ لڑکا تھا چار مہینے گایا ہوا تھا پورا بچھرا پورے اس کی ڈاڑی تو ہمارا کنسلٹنٹ ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے لیکن تو تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں کہ جی میں آدمی چار مہینے میں لگے ہوئے وہ کنسلٹینٹ بڑی عمر کا تجربہ تھا وہ کہا خبرہ کا بچا لیکر آپ جب میں نے گاڑی رکھی میں نے چار پین لگایا تو میرا باپ چیف رہے وہ بار بار میں گان ٹپٹ کر رہا تھا شکل کرتا دیکھا چکل تک ہوئے برسوں کا رشتہ ہوا رکھنا چھوٹ کھڑی دی کہتے شکل کو دیکھو اس کو گزشتہ دے گا ابنا کو کیا پتا بنایا کہتے میں خاموش سنتا رہا تو پھر باتوں تو کہتے اس لڑکی کے بارے میں گیا مرکز کے شورا سے میں نے مشورہ کیا تو شورا میں جو ہے تو ڈاکٹر کامران امران برہان صاحب کو تباہ کرو تباہ برباد ہو جاؤ گے شادی کرو گے اور باقی شورا والے احمد غل وغیرہ نے بھی کہا کہ نہیں یہ نامناسب ہے اس کا ختم نہ کرو مفتی سے میں نے پوچھا تو مفتی نے کہا کہ ایک مسلمان ہے اس صاحب پتا شادی کرنے میں کیا کہ بات اس کا خیال ہوا کہ یہ بھی کوئی میں مخرینیں تو چیتر طرح ہو سکتا ہے سمجھدار تبلیغی بھی ہوم بھی ہو میں کہ بخود لڑکی کے کیا حالات ہیں لڑکی جو ہے تو نمازی ہے اور لڑکی نے کہا لڑکی نے کہا کہ تبلیغ کرتا ہے جتنا مجھے پیسہ گزارش ہے اگر میں بھی کروں گی تمہارے ساتھ ہوں. اور تمہارا ساتھ دوں میں کہتے خبر پاتے تھے میں کہ بھائی آپ کے شورا والے جو ہیں یہ تشکیلوں کے شورا کے ماہر تبلیغ کے کام کی تشکیلیں ہیں کہاں جماعت بیچیں کہاں جائیں حکمت تبدیلی کے کام کی شرح کے مائر ہیں تشکیلوں کے مائر ہیں ان کے شور ہیں زندگی کی رہنمائی کی شرح جو ہوتی ہے وہ رازقین فیللوں علماء اور مشائق طریقت ہوتے ہیں بلکہ علماء سے بھی زیادہ مشائق طریقت جو ہے وہ اپنی زندگی کی رہنمائی ان کے زیر باس آتی دیتی ہے ہمارے میں جن کی بات ہم بیٹھے اٹھن کے ذریعے بات آتی رہتی تھی اس کو ہم نے وہاں سے سنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا آپ استعمال کریں آپ بالکل پریشان نہ ہوں آپ استعلہ کریں اور آپ یہ احساس کریں جو شادی کا غور حوصلہ ہوا وہ رائے ون سے لگ گئے رائے نے وہاں سے مشورہ کیا اگر احسان صاحب کے والے ان سے مشورہ کرنے کا بخار اس میں کیا بات ایک مسلمان عورت ہے اور اس سے جب یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام بھی کروں گا اس کا بینفیٹ میں کارڈ آیا جی شادی ہو گئی میں فارغ نہیں تھا ایک دن کی ایک دن کی مفت روٹی سے ہم مولوی آزاد اپنے تندور کو دور بھی رکھتے ہیں یہ کر دی تھی جب دنیوی دینی اور دنیاوی لحاظ سے بیت ہونے کے بعد یا بیت بھی سلسلے کے ساتھ آپتا ہے تو پوچھ پوچھ کر چلتا ہے مشورے سے چلتا ہے تو اس آدمی کو ترقی اور قرب ہوتا ہے اور اس کے مسئلے بڑی آسانی سے بڑے بڑے مشکل مشکل مسئلے حل ہو ٹھیک ہے اور آدمی اپنی مردی سے چل لازم کیا کر سکتے ہیں جگہ ہزار لوگ اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں اسے بعض آدمی ہو گیا پاگل ہو گیا ٹکا خطرہ ہوتا ہے ایک دم میں جماعت میں نکلا ہوا تھا آخری سور سبرتا تو انہوں نے میں بہت جواب جو خروش کا بیان کیا کرتا اپنی سننے والوں کو ہوش و باس اڑ ہیں تو اس میں باون نگر کے کچھ بالکل جاتی کسان بکریاں چرانے والے آئے ہوئے تو سطح کا ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہوا یونیورسٹی کی تحصیل اور ساتھ بھائی لوگ صاحب کے دائر کے مخلوط جماعت بنا کے یونیورسٹی والے اور بہت سر سنچائی ہو رہا ان پڑھ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں بیان میں نے کیا اللہ کے لیے فنا ہونے کا اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا تو باونگر کا ایک جاتی گڈرگیا آیا ہوا تھا وہ جب چلا گیا اس نے کہا کہ خیری ڈاکٹر صاحب ہوئے کی جان جی سلول دی بس اپنے آپ کو فنا کرنا ہے تو کیا تھوڑا جب, جب فنا کا کام شروع کیا نا آدمی ہو گیا پاگل آپ ان سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ وہ کہ یا اللہ آج یہ وہاں پر گیا تھا تو ڈاکٹر سے اس نام بھی نہیں آتا ہے تم اس کو اس کیسے پہنچا ہے پر ہم وہ جوڑ والا تھا ان لوگوں نے سمجھایا کہ اس پرانے جوڑ میں سارے تبدیلی آیا کرتے اس میں اگر تم جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وادیوں تمہیں مل جائے تو جوڑ پر میں گیا تو وہاں انہوں نے دیکھ بھاجی کا یہ ہے جو مجدور ہوئے تو ان کا یہ ہے بھائی نے کہا جی سال نے آپ کے ساتھ وقت لگایا تھا واپس چلا گیا تو آدمی کچھ دنوں کے بعد پاگل ہو گئے تو اب کیا کریں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جس کے ہاتھوں پاگل ہوئے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا پھر میں نے کہا آپ لوگ آپ جہاں سے جانے کے بعد کیا کر رہے تھے تو اس نے کہا جی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ معافی کرانی ہے اللہ سے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو میں تو معافی کے پیچھے پڑ گیا ساری رات جو ہے تو میں تاجت پڑتا تھا اور سارا دن بزرگوں کے مزاروں پر جا کر جھاڑو دیتا تھا ایسے میں نے وقت گزارا معافی کرانے کے لیے اپنی روس میں جیسی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں خراب ہو گیا ہوں اور اس کے خیال میں تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ لوگ پاگ اتفاق کی بات ہے صاحب ہم کو میں اس کو لے کر گیا ان کے پاس ساتھ ایک تو ان کی دعا میں تاثیر تھی دوسرا سو بہت توجہ میں تاثیر تھی آدمی ہم نے سامنے آتا تھا ان پر ان کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو اللہ ان کے برخوردار ایک تو آپ پانچ نمازیں پڑھ پڑنی اور اس کے علاوہ جتنی آپ کی چوکی کو چلتے تھے جب بھی آپ کو خیال یاد آئے ضرور صحیح پڑھتے رہا اور باقی سارے دینی کام آپ کے بند باقی سارے دینی کام آپ کے بند اور بس آپ یہ دو باتیں کیا رہے ہیں وہ اللہ کے شہر کے اس کے بعد نے کیا امید اللہ کی قدر سے آدمی جگہ پر آ گیا ذکر کار کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے نفس کی برائیوں کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے نفس مچھائیاں کیسے اثر کریں گے اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کیسا لٹریچر پڑھیں گے کیسا نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کون سی کتابیں پڑھیں کون سی نہیں پڑھیں کن کے ساتھ الگ رکھیں کن کے ساتھ الگ نہ رکھیں یہ ساری باتیں پوچھنے ساری باتوں میں جب آدمی احتیاط برتتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے روحانی کا دروازہ کھلتا ہے میں آنے جانے سے ہماری تقریباً سننے سے نہیں ہوتا ہے ترتیب سیکھنی پڑتی ہے. ہے. تو اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو کچھ بتائیں گے نہیں پوچھیں گے تو ہم کیا بتائیں گے اور پوچھنے کا آسان طریقہ ہے کہ خط پر لکھ کر لایا کریں اس بات کو پوچھ دیا کریں سارے گھرشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے مالک کے ساتھ گلیاں جھگڑے ہوتے ہیں کرائے کرائے کے مکان لیے ہوئے ہیں دیکھیے جیسے اصول پر میں چل رہا ویسے اصول پر ہی میرے ساتھ چلے اللہ کے بند اسے کہاں اصول پر میں تو پیسے لینے آپ کو پاس جایا کریں کبھی ملا کریں کبھی آؤ بھگت ان کی کیا کرے کوئی ایک درجن کیلے لے گئے کچھ اور لے گئے کوئی خاندان میں کچھ استفاعت ہو ان کو بیان کر دیا کریں کہا کہ ان کا دل خوش ہو جائے ناجائز کام کرنے کے لیے آپ کسی کی تعریف کریں گے تو یہ خوشامد اس کی اصلاح کے لیے کوئی تاریخی کلمات کہیں گے تو یہ عبادت ہے یہ خجابت نہیں اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے کچھ کہیں گے یا اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے کہیں گے تو یہ ضروری کام ہم نہیں نکل ہے تو یہ اس کی بھی گنجائش ہے تو کیا نکلوا بات نہیں جا سکتا ہے طریقے سے تو بات مسئلہ آسان ہو گیا تو ویسے گڑ سرن اندوئی طور پہ گسوار سے گولہ گڑ سے آدمی مر رہا ہے اس کے پیچھے گولی لیتا ہے پاس ہمارے پاس گڑ والی ترتیب ہوتی ہے گڑ والی ترتیب ہمارے پاس ہوتی ہے بزرگوں نے سکھائی ہوئی ہے اگر آپ آ جائیں تو گولی گولی کی ترقی سے بچ جاتے ہیں ہمارے ایک لاہور کے مرید نے لکھا اس نے کہا کہ ہماری بہن کے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات لکاہ کرے ہم کیا کریں اس کا خیال تھا کہ زیادہ تر کسی پٹائی کرو ہڈیاں توڑو اس کی اور اس کو ٹھیک کرو کی میں نے جواب میں لکھا اس بالکل کچھ نہ کہیں بالکل کچھ نہ کہیں اور کسی اس کی سیلی یا کچھ ایسی عورت جو سمجھدار اس کے ذریعے سے کہیں کہ اس لڑکے کو بھیجو رشتہ رشتہ مانگنے کے لیے اور دوبارہ رشتہ میں کراتی ہوں لڑکے کو رشتہ مانگنے کے لیے اب وہ لڑکی ایک دفعہ کہ سے کہا کہ رشتہ مانگنے کے لیے بھائی تو اس نے جب بار بار اسے کہا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ تو آدمی دہے بعد میں اس وقت گزارنا چاہتا تھا. رشتہ نہیں کرنا چاہتا تو یہاں تک جب اس تلبہ تلبہ ہوا بھاگا بھاگ کے چھوٹے تو وہ سا بڑا حیران ہمارا مریض بڑا حیران اتنی آسانی سکتے ہیں مسئلہ ہمارا حل کر دیا برخار یہ تو ہر کے بارے میں ایک مشور تصید ہے جو بزرگوں نے دھیان کی ہوئی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہم نے تو سیکھا اس بات کو آپ کو بتا دیتے ہیں اللہ کر کے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے نہیں اے تب ہو سکے گا جب آپ پوچھیں گے پوچھیں گے نہیں تو ہم کیا رہنمائی کریں گے زندگی کے مقصد جو دین دنیا کے کاموں کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے جو دین اسلائن نفس کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے ہم آپ کو بتا دیں گے دنیا کے کاموں کا تجربہ آپ کو بتا دیں گے نہ ہوا تو اس, اس, اس روخ کے ماہرین کے پاس آپ کو حوالے کرتے دیں گے انہوں نے شیداب کی رہنمائی کی تو آپ کو جائے لگائی کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ, پوچھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں لے کرو دعا کرتے ہیں پہلے سبحان آیا ہے پہلے سبحان نہیں آیا پہلو سبحان کا نمبر کسی کے پاس ہے نہیں کوئی بات پوچھے تو ذکر کرتے ہیں پابندی لگوال مشکل پابندی لے لے گا جی تاس پابندی لگوا رہے تھے جی ری پورا کرا بہ منگلے ڈپارٹمنٹ نہیں ہاں شکریہ السلام علیکم جی جی اچھا ماشاء اللہ بس رنگ ہیں نا بس, بس معاملہ ختم ہو رہا ہے ہاں ہاں جی بولے نا جی کچھ بات بولتے ہیں تو بولیں آپ کیا سر کرنا چاہتے ہیں تصویر پر کن کریں انگلی پر جو مختصر وزیش ہیں اور تصویر پر گنا کریں جو لمبے ہیں وہ انگلی پر گنا کریں نہ جو مختصر ہے انگلی پر گنا کریں اور جو لمبے ہیں وہ تصویر پر گنا کریں دونوں مسنون ہیں تصویر بھی مسنون ہے صحابہ اکرام نے جس عمل کو کیا ہے وہ عمل بھی مسنون ہوتا ہے علیہ کو میں سنتی اور سنت آ راشدین شدید المحدرین ابو ہا بن تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور میرے خلفائے رکھ دن کسی اس کو دانتوں کی مزبوتی سے پکڑے صاحب اکرام سارے کے سارے خلفائے رکھ دن انتظامی لحاظ سے چار کوبر بٹھایا ہے ورنہ فلفائے رکھ دن سارے کے سارے جب وہ روزہ دلہ ان کی ایک کسبی تھی جو داگے سے بنی ہوئی تھی اس پہ گرہ پڑے اس پر, پر وہ گنا کرتے تھے. عزیز کہتے ہیں کہ حضور نے تصویر استعمال نہیں کیے یہ بیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذکر کی تعداد کی ضرورت ہی نہیں تھی دائمی ذکر تھا اور اس بار کو صابہ اکرام نے کیا تو صحابہ اکرام اولین شاگرد تھے انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو بدلنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اس نے نکاح میں میں گیا ایک شادی میں گیا حدیثوں کی شادی تھی ڈاکٹر کی شادی تھی ہمارا دوست تھا کبھی میڈیکل کالج کا تو اس کا خیال ہوا کہ لے جائیں کہ یہ اہل حدیث تو نہیں ہے لیکن حدیثوں کو برا بلا نہیں کہتے ہیں تو آدیشوں نے دعائیں دار تک لینی شروع کی ہوئی تھی ان کا جو سب سے بڑا شیخ کیا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ماں تو یہ شریر کا دلیس ہے ما تو ماں کا دنیا گئی تو حادیث نہ بنی تو ان کو مزید پیش کرتے ہیں ان سے مسئلہ پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں مانتے ہیں ہم منتو کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو کا جانی ہوئے کہ نہیں ہوئے خیال یہ دو دو، میں اور تارک صاحب تھے یہ دو جو آئے ہوئے ہیں یہ بھی اپنی لینڈ کے بندے ہیں ذرا تھوڑے گمراہی سنگاڑی سے پتری ہوئی ہیں یہی کہہ رہا تھا نا تارک صاحب کیا خوب دار تقریب کی تو میں نے کہا جناب علی کوئی بات کوئی انڈی بھی یہ بات نہیں کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ حدیث میں تو اس طرح ہے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں میں اپنی مرضی پڑھ سکتا ہوں آرے کہتا ہے یہ فلانی عدیز کے تحت میں کر رہا ہوں ایک کہتا ہے فلانی حدیث کا کر رہا دوسرا کہتا ہے فلانی, کر رہا, فلانی کر رہا ہوں تو پھر عادی جگہ بنایا نا یعنی کہ ہم تو آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں اور اگر آپ کے خیال میں انہیں رزو کی روشنی میں وہ زیادہ ٹھیک ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارا کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم ان رزو کی روشنی میں جو عمل کر رہے ہیں اس کو زیادہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اس پر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اور دوسرا تبدیلی کو تو ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو رفیہ دھیان کرو ہاتھ اٹھاؤ نماز میں امین زور سے کہو اور ٹانگے پھیلا کر کھڑے کرو یہ تو تبدیل نہیں ہے تبلیغ تو یہ ہے کہ توحید پکی کرو خلط پکی کرو آخرت کا فکر ہو اخلاق ٹھیک کرو اخلاص پیدا کرو, کرو،, کرو،, کرو، مال کے پابند نہ یہ تو ہے تبلیغ کافی جی؟ ادین کرو امین بالچہر کرو نہیں جی؟ کرو کہ تو تم ہو یہ ہے تخریب یہ تبلیغ نہیں ہے تقریر پر ابھی نہ سمجھ ہوتا ہے کر رہا ہے تخریب اور سمجھ رہے کرتے تبلیغ حال تبلیغ نہیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریر ٹھیک ہے نا پوائدے ہوگا نا وہ گنوں ماں پیسے کمزور بھی او کینی او او او اور کھیلنگ سر کے بنا نخاوری ہو کوئی تعلی بخاوری ہو ملاشے روز کتاب پہ زیادہ چھنکے خلنا نخاور تو نماز خار للہ بھائی جزستین کے لیے سب سے چھنکے خلنا یاد Oh the heart is no more na the heart is no more Na